إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهدوا الله إله إلا الله وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 من النبيين والصديقين والشهداء والشعلحين وحسن أولئك رفيقا وقوأنا نسل رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ساعة فقال متى الساعة قال وماذا, وماذا عادت لها قال لا شيء إلا إني وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحبب قال أنس فما فرحنا بے شعین فرح نہ بے قول نبی صلی اللّہ علیہ وسلم احب پالا وحب النبی و احباب کرین و امر و ارجوحم وما في معذہ بھائی و بزرگ اور دوستو دنیا کے اندر انسان کسی بڑے شخص کی رفاقت اور اس کی معیت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے اور شرف کا ذریعہ سمجھتا ہے اگر کوئی شخص دنیا میں کسی بڑے انسان کے ساتھ چند لمحات گزار لے یا اس کے ساتھ سفر کر لے تو وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی سب کے پیشوا سب کے رہبر سب کے امام جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی معیت اگر کسی شخص کو جنت کے اندر چاہیے تو اس کے کچھ اعمال ہیں انہیں اعمال کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو میں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمارے سامنے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں جنت کے اندر ملے دنیا کا جو کسی کے ساتھ ہے چند لمحوں کا ہے اور اس طریقے سے چند اوقات کا ہے لیکن اگر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان اس سے بڑا ساتھ مند انسان کوئی نہیں ہو سکتا یہ اس شخص کی خوش نصیبی ہوگی جسے اللہ رب العامل اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جنابی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے گا لہذا ہمارا مقصد اور اس طریقے سے ہمیشہ ہمیں اس بات کی جو ہونی چاہیے کہ ہم ان اعمال کو تلاش کریں ان اعمال کو اپنائیں جن کو اپنانے کے بعد ایک انسان اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا اور آپ کی کا اور آپ کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے اللہ رب العامین ہمیں ان انعام کو کرنے کی توفیق نایت فرمائے آمین رب العالمین سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر انسان کے اندر ایک مسلمان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی سچی عقیدت ہوگی تو ایسے انسان کو اللہ رب الامین قیامت کے دنت نبی کی رفاقت نصیب کرے گا حقیہم سج اللہ قدیث سے کیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ رسول خدمت تشریف لائے اور نے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی ہمارے بھی نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی شے ہمارے پاس نہیں ہے کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بےحد محبت ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس صحابی نے جو فرمایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے اس صحابی کے پاس عمل تھا اس صادی کے, کے پاس ایمان تھا اس کا عقیدہ صحیح تھا اس کے پاس نمازیں تھیں روزے تھے زکاتے تھیں تمام اعمال اس کے پاس تھے لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے ایک بندے کے اوپر کہ ان احسانات کے سامنے ان امال کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ عمل نہیں ہے اس لیے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ رب العالمین کا احسان نہ ہو تو کوئی آدمی جنت کے اندر اپنے امال کی بدولت نہیں جا سکتا ہے نے پوچھا کہ آپ بھی تو ہمارے نے فرمایا کہ میں بھی جب تک اللہ اللہ ابامن کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی اللہ کتنے احسانات ہیں ایک بندے کے اوپر کہ ایک احسان کا بدلہ پوری زندگی نہیں چکا سکتا ہے اللہ کا شکرتا نہیں کر سکتا ہے اس لیے صحابی نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان احسانات کے سامنے ہمارے انعام کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ اس بلّہ کے ان کے پاس کوئی عمل نہیں تھا ان کے پاس نمازیں نہیں تھیں ان کے پاس روزے نہیں تھے ان کے پاس تعجد نہیں تھی ان کے پاس حج عمرے نہیں تھے اسی کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس تمام اعمال تھے اور اس طریقے دین کی تمام باتوں پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے لیکن ان تمام چیزوں کو اعمال کو اللہ ہر غلامین کے احسانات کے سامنے انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے اللہ وحب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے یہ عمل ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی کوتا بھی ہم سے ہو جاتی ہے تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت موجود ہے بہت محبت موجود ہے تو تمہارے نے فرمایا کہ انتمام محبت تم جن سے محبت کرو گے تم انہیں کے ساتھ ہو گے تم جن سے محبت کرو گے تمہارا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا اور تمہیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی ایک حدیث میں آب رہنا ہے کہ المر آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس لیے کسی سے محبت کرنے کے لیے اسلام کے اندر اصول بتائے گئے ان اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر کے انسان کسی سے محبت کرتا ہے کیونکہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دید عالمارولہ دین خلیلی آدمی اپنے دین کے دوست پر اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جس کی جس کے ساتھ رفاقت ہوگی جس کی جس کے ساتھ محبت ہوگی اٹھنا بیٹھنا ہوگا کھانا پینا ہوگا اور جس کا ذکر ہمیشہ کرتا ہوگا ایسے آدمی کی رفاقت ایسے آدمی کا آدمی کے ساتھ اس کا ہوگا اس لیے ایک آدمی کو دوست بنانے کے اندر محتاط ہونا چاہیے کس کو ہمیں دوست بنانا ہے یہ اسلام اور دین کے اندر ہمیں ان کے اصول اور ضابطے بتائے گئے تو اللہ کیس... تو انہوں نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جسے محبت کرتا اس کے ساتھ اس, اس... اس کی رفاقت اسے نصیب ہوگی اس کے ساتھ ہوگا حتین رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی کے خادم ہیں اور ہمارے نبی کے خ... خدمت کرنے والے ہیں کی خدمت کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اللہ کے سور اللہ علیہ وسلم کی اس قور سے خوشی ہوئی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے سور سے محبت ہے ابو بکر و عمر سے محبت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس محبت کی وجہ سے مجھے ان کی رفاقت نصیب ہوگی اگرچہ میرے امال ان کے جیسے نہیں ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے دیتے کہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سور سے محبت ہے ابو بکرو عمر سے محبت ہے اگرچہ میرے پاس ان کے جیسے امال نہیں ہے میں کے امال کو نہیں سکتا لیکن ہمیں ان سے محبت ہے لہذا ہمیں امید ہے کہ اللہ ابرامن قیامت کے دن ہمیں ان کی رفاقت نصیب کرے گا یہ صاحب فرماتے ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ان سے محبت ہمیں ان ان کی جنت کے اندر ہماری رفاقت نصیب ہوگی تو یہ اللہ کے سور سچی محبت اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنا یہ آج کے لیے جنت کے اندر رفاقت کا ذریعہ اور سبڑ ہے اور سچی محبت اس لیے میرے بھائیوں کہ سچی محبت کا نام ہے اتباع اور پیروی اللہ برامن نے فرمایا پرانے قبیب قرآن بولے انکن تم تو حب اللہ حفظ میں آپ فرما دیجیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری تباہ کرو میری پیروی کرو آپ کی محبت کی پہچان آپ کی تباہ کرنا ہے آپ کی پیروی کرنا ہے آپ کی سنتوں کی تعلیم کرنا ہے آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر سختی کے ساتھ کاربند ہونا ہے یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے اگر انسان بداعت کرتا ہے خرافات کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس اللہ کے اصول کی سنت سے محبت نہیں ہے اس اللہ کے اصول کی ہستی سے محبت نہیں ہے کیونکہ آپ ہمیشہ ہر خطبے کے اندر لوگوں کو بدات اور خرافات سے منع کیا کرتے تھے یہ شابان کا مہینہ ہے صابان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسان کثرت سے روزہ رکھے شروع کے پندرہ دنوں کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن جب پندرہ دن ہو جائیں آدھا شابان گزر جائے اس کے بعد ہمارے نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کیوں منع کیا ہے اس لیے کہ اگر انسان پورے صابان کا روزہ رکھے گا تو رمضان کے روزے اس کے بر فرض ہیں اسے سستی آ جائے گی کمزوری آ جائے گی اس لیے آپ نے امت پر رحمت کرتے ہوئے پندرہ صابان کے بعد لگاتار روزہ رکھنے سے آپ نے منع کر دیا ہے ہاں اگر آدمی کو روزہ رکھنے کی عادت ہے ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو انسان روزہ رکھے گا یہ وہ شخص جس کے اوپر روزوں کی قضا تھی اور اس نے ابھی تک روزوں کی قزا نہیں کی ہے شابان کا مہینہ آخر مہینہ ہے لہٰذا اس مہینے کے اندر اسے پھر روزوں کی قزا کر لینی چاہیے لہذا یہ شابان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے یہ سنت ہے کہ ہمیں بھی اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں لیکن میرے بھائیو لوگوں نے لا کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا کر کے شابان کی پندرہ تاریخ کو لوگ شب برات بناتے ہیں جس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ لفظ بھی نہ قرآن کے اندر آیا نہ حدیث کے اندر آیا ہے اور اس طریقے سے شب برات کی فضیلت میں لوگ شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم کوائت کریمہ جس اللہ رب العامی نے شب قدر کے بارے میں نازل فرمایا اس آیت کریمہ کو شب برات پر لوگ فٹ کرتے ہیں اتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم کی کس طریقے سے بن مانی تعویر کی جا رہی ہے اور غلط تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لے مبارکہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سور دخان کے اندر کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات کے اندر حاضر فرمایا اس مبارک رات کے اندر وہ مبارک رات کون سی ہے میرے بھائی دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب ابرامی نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا لہٰذا بابر کطرات بھی رمضان کے مہینے میں ہوگی اور کون سی بابر کطرات ہے اسے بھی اللہ رب ابرامی نے فرما دیا وہ شرع قدر ہے لہت القدر ہے جس کے در اللہ ابلامی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا یہ اتنا عام مسئلہ ہے اتنا بنیادی مسئلہ ہے اتنی بنیادی بات ہے میرے بھائیوں جو ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا لیکن ہمارے یہاں کا مولوی کہتا ہے کہ شب برات کے اندر قرآن یہ لے لیتے مبارکہ سے مراد شب برات ہے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کس قدر قرآن کریم کا انکار ہو رہا ہے اس کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے اس کے معنی کی غلط کاویل بیان کی جا رہی ہے قرآن کریم صاف کہتا ہے شہر رمضان قرآن رمضان کا مہینہ ہوا ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین قرآن کریم کو نازل فرمایا سنایا قرآن کہتا ہے لہذا وہ بابر کثرات بھی رمضان کے مہینے میں ہوگی اور وہ کون سی بابر کطرات ہے جس کو اللہ رب العالمین تیسرے پارے کے اندر سنایا انفی اللہ قدر ہم نے اسے شب قدر کے اندر نازر فرمایا لہٰذا میرے بھائی شب برات کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر یہ دین کے اندر بدات ہے اور اس طریقے سے دین کے اندر ایک نئی چیز ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے اس رات کا اہتمام کرنا مسجدوں کو سجانا گھروں کو سجانا قبرستان جا کر کے اجتماعی زیارت کرنا یا اس طریقے سے اور جو چیزیں کی جاتی ہیں اس رات نواب کا اہتمام کرنا صبح کو روزہ رکھنا یہ تمام چیزیں دین اسلام کے اندر بدات ہیں خرافات ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بدات ہے بدعت گبرائی ہوتی ہے اور بدعت انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ہوتی ہے لہذا آپ سے سچی محبت کی پہچان یہ ہے کہ انسان آپ کی تباہ کرے اور آپ کی پیروی کرے آپ کے بتائے ہوئے وصول کے بتائے ہوئے زندگی گزارے سنت سے اسے محبت ہو اور بدعات و خرافات اسے نفرت ہونی چاہیے اسے نفرت ہو دل کے اندر اور اس سے اس دور رہے کیونکہ اللہ کے کی سور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے یا وہ منتفاتی عمور دین کے اندر نئی چیزوں سے بچو لہذا آپ سے محبت کی پہچان آپ کی تباہ پیروی ہے بداعت سے اشتہار ہے تو آپ سے محبت کرنا اور آپ کے بتائے ہوئے تو اصول اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ میرے بھائیو یہ جنت میں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ اور سبب ہے اس طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ صاحب کرام سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کرام کی رفاقت کا ذریعہ اور سبب ہے اگر انسان اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ ابامین ایسے لوگوں کو قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ انہیں اٹھائے گا اور صحابہ کے ساتھ ان کی انہیں رفاقت حاصل ہوگی اور ان کی میت حاصل ہوگی وہی حدیث ہے جو حدیث ہے بخاری کی مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کیا نسم الماند اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر و عمر سے محبت ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ ابامن قیامت کے دن ان کا ساتھ مجھے نصیب کرے گا اور ان کی رفاقت مجھے نصیب ہوگی ابو بکر عمر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ ہیں اور اس کا میں نبیوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام آپ اس کے بعد عمر فاروق کا مقام عثمان رضی اللہ بعد مقام علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور اس کے بعد جو اور بقیہ صحابہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی مشاورت دی گئی تو تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ آپ صحابہ کی رفاقت کا ذریعہ اور صبر ہے ان سے محبت کرنا چاہیے صحابہ سے محبت کرنا دین اور ایمان ہے ان سے وہی بغض رکھتا ہے ان سے وہی نفرت کرتا ہے اور ان کی خا... ان کی اور ان کی زندگی کے اندر خامیوں کو ہی ڈھونڈتا ہے جس کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے جس کے دل کے اندر دکھدھ ہوتا ہے اور نفرت ہوتی ہے ایسا آدمی ہی کرتا ہے اسے مغربی نے فرمایا تھا کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان ہے ان سے بغض رکھنا نفاق ہے اور اس طریقے سے امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدہ و تہیا کے اندر تحویہ کے اندر بیان کیا ہے صحابہ کرام کے تعلق ہے کہ ان سے محبت کرنا دین ہے ایمان ہے احسان ہے اور ان سے بغض کرنا نفن, کفر ہے نفاق ہے اور اس طریقے سے دین سے دوری ہے اگر کوئی صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے یہ صاحب کرام ہیں جن کے ذریعے سے اللہ ہر غلام دین کو دنیا کے اندر غالب فرمایا دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا وہ دنیا میں سب زیادہ اللہ کے سر سے معبت کرنے والے اور آپ کے حکموں کے پر اپنی زندگی کو نشاور کر دینے والے تھے انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اتنے عظیم لوگ تھے دل کے پاس تھے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی سوابت کے لیے منتخب کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ان کے مقام مرتبے کو بیان کیا ہے ان کے لیے جنت کا مفرت کا وعدہ کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام مرتبے کو فرمایا ہے اور کہا کہ انہیں گالی نہ دو انہیں برانا کرو صاحب کرام کو اللہ کی قسم اگر تم نے چارانہ بھی خرچ کیا ہے تو صحاب کرام کے آدھے اور ان کے پاؤ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے اگر پہاڑ کے برابر تم خرچ کر دو تو بھی ان کے آدھے کے برابر نہیں پہنچ سکتے وہ پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے میرے بھائیوں اتنا بڑا پہاڑ اتنے برابر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں پوری زندگی سب و تو نہیں کر سکتا ہے پوری دنیا والے نہیں کر سکتے ہیں اس لیے سابق کرام کا مقام مرتبہ اسے واضح ہوتا ہے ان کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے دین اسلام کے اندر یہ اللہ رب العالمین اور نب نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا آدمی بڑے آدمی کی صحبت کو پہلے بات سے فخر سمجھتا ہے اس دنیا کے سب سے عظیم ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رفاقت کے لیے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے اللہ رب العامین نے جن لوگوں کو منتخب کیا وہ صحابہ اکرام کی مقدس ہستیاں تھیں اس لیے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عالمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں قان افض الحادن اما اس امت میں سب سے افضل لوگ تھے ابر رحاف ان کے دن سب سے زیادہ پاک تھے وہ آمقا علم اور سب زیادہ گہرے علم والے تھے وہ اقلحا اور ان کے ہ تکلفات اور بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی قوم نختار ہوں صحبت نبی ہی وہ قامت ہی ایسی قوم تھی جنہیں اللہ رب الامی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کیا تھا فضل ہوں فضل وہ تباہم فی آثارہم لوگ ان کے فضل کو جانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو وہ تمستوں تم اخلاق ہم, ہم اور حیثیت بھر استاد بھر ان کے اخلاق اور ان کے دین کو اپناؤ تو ان نہمکانوں الحدل مستقیم کیونکہ یہ لوگ سیدھے راستے پر تھے ہدایت پر تھے اور اسی کے اللہ کے سور سے کی چیز تباہ کرنے والے تھے لہذا صابق رام سے محبت کرنا یہ بھی میرے بھائی یہ بھی جنت میں رفاقت کا سابق رام کی رفاقت کا ذریعہ اور سب ہے ہمارے دل ان کے تعلق کے پاک ہونے چاہیے اور جب بھی ان کا ذکر آئے ہمیشہ رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے ان کے بڑے مقام اور مرتبے ہیں میرے بھائیوں لہذا جو آج ان سے نفرت کرتا ہے اور اس طریقے سے ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا رکھنا اعوذ باللہ کو جہنم کے اندر جائیں گے میرے بھائیوں ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان سے محبت کرنا جنت میں جانے کی علامت ہے ان سے محبت کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے آج انہیں مقدس ہستیوں کے بارے میں چیخ چیخ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اوقات کے بعد یہ دین اسلام سے منحرف ہو گئے تھے دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا میرے بھائیوں کس قدر یہ سنگین بات ہے کس قدر یہ نفاق ہے کس قدر یہ کفر ہے میرے بھائیوں جتنا اس کا کنڈم کیا جائے جتنی اس کی مذمت کیا جائے میرے بھائیوں کم ہے افسوس ان لوگوں پر نہیں ہے جنہوں نے اپنا دین بنا لیا ہے جنہوں نے اپنا ایمان کا حصہ بنا لیا ہے صابے کے سے نفرت کرنا لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے جو ایسے لوگوں سے اولا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مثالی اور آئیڈیل سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں ایسے لوگوں پر افسوس ہوتا ہے ان پر افسوس نہیں ہے کیونکہ ان کا دین ہے ان کا ایمان ہے ان کا مذہب ہے صحابہ سے نفرت کرنا اور صحابہ سے عداوت کرنا اور صحابہ کو گالیاں دینا انہوں نے اپنا دین بنا لیا ہے لہٰذا جنہوں نے اپنا دین بنا لیا اس قدر افسوس کا مقام نہیں ان کے دین انہوں نے اپنا اسے دین بنا لیا لیکن رجمات کا نام لینے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیئر اور نمونہ سمجھتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں لہذا صاحب کرام سے محبت کرنا اور ان سے عقیدت رکھنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سب ہے لہٰذا اپنے دلوں کو ہمیشہ صحابہ رام کے تعلق سے پاک رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ان سے محبت کرنی چاہیے ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب غلامی ان کا ذکر خیر کیا ہے نبی نے ان کا ذکر خیر کیا ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو آگے کیا ہے کوئی بھی ان کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو مقام مرتبہ اللہ ہر غلامین اپنے صحابہ اللہ غلامین اپنے نبی کے صحابہ کو ادا کیا لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہے سبب ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کے فلک رفاقت نصیب ہوتی ہے تیسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا کثرت سے نوازن پڑھنا تحجد کا اہتمام کرنا رات کی تاریخی مرد کے نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ اور سبر ہے ایک صحابی ربیہ بن علیہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں آپ کے لیے پانی کا پانی لے کر کے آیا اردو کا اور اس طریقے سے پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے سوال کرو تمہیں کیا چاہیے تو کہتے ہیں کہ اسلکہ منافع تک پھر میں تم داری, میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت کے اندر صحابی نے فرمایا کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے دنیا کا جاو معلوم مرتبہ نہیں چاہیے مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے ہم اس کے لیے کیا کریں ہمارے میں نے فرمایا کیا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے انہوں نے کہا کہ نہیں یہی چاہیے کافا عالم سکھبے کسطی سجود زیادہ زیادہ سجے کرو زیادہ زیادہ نماز پڑھو اور میری مدد کرو زیادہ زیادہ نماز پڑھ کر کے کیونکہ اگر تم زیادہ نماز پڑھو گے تو تمہیں جنت کے اندر میری رفاقت نصیب ہوگی تمہیں جنت کے اندر میری نفاقت نصیب ہوگی اگر تم زیادہ نماز پڑھو گے اور اس طریقے سے نوافل کے اہتمام کرو گے زیادہ نماز کا طلب نوافل ہے ورنہ فرض نماز تو سب کو پڑھنا ضروری ہے یہ تو اسلام کرکان میں سے احبرک رہے تو عید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے یہ تو سب کے لیے ہے لیکن نوافل اور تحجد اور اس طریقے سے جو سنن ہے ان نمازوں کا اہتمام کرنا یہ بھی آپ صلی سل... اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جو جنت میں آپ کی ثفاقت کا ذریعہ سبب ہے اس طریقے سے ایک اور صابی ہیں وہ کہتے ہیں صوبان رضی اللہ عسن ہوں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میں جب اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی رفاقت مجھے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میں مائر صلی اللہ علیہ وسلم نے فعین عَلَيْكَ کبھی کسرتی تم زیادہ زیادہ سجدے کرو سجدے سے مراد یہاں پر ہے کثرت سے زیادہ زیادہ نماز پڑھو لیکن جس کا معنی بیان کیا ہے کسرت سجود سے مراد زیادہ زیادہ تم اللہ رب العمی کے نماز پڑھو نہیں نوافل کا اہتمام کرو اور سنتوں کو پڑھو یہ مراد ہے یہ صرف سجدہ کرنا مراد ہے کہ انسان ایک سجدہ کر لے یہ مراد نہیں ہے کیونکہ سجدہ انسان نماز کے اندر کرتا ہے لہٰذا جتنی زیادہ نماز پڑھے گا گویا کتنا زیادہ اللہ کے لیے سجدہ کرے گا اس لیے سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر نماز پڑھنا ہے تمہارے بھی فرماتے ہیں تم کسرت سے سجدے کرو نئے کسرت سے نماز پڑھو کیونکہ اس کے ذریعے صلی اللہ تمہارے درجے کو بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو بچاتا ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسے معلوم ہوا کہ کثرت سے نوافل اہتمام کرنا یہ بھی جنت میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ اور سبب ہے چوتھی چیز یہ میرے بھائیوں کہ اللہ اس کے رسول کے تعداد کرنا آپ کی تباہ اور پیروی کرنا اور جو آیتی کریمہ میں نے خود مسنونہ کے اندر آپ کے سامنے پیش کی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عطی اللہ رسول جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے خا الدین عنام اللہ علیہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ہر بنامی انعام کیا ہے نبیوں میرا نبی و صدیقین و صالحین وہ حسن علاء یعنی انبیاء کرام اور جو صدیقین ہیں صہدا ہیں اور اچھے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ انہیں ملے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں اس سے معلوم ہو کہ اللہ اس کے رسول کتاب کرنا اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر اور آپ کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم ہیں دین پر عمل کرنے کو جنت میں رفاقت کا ذریعہ اور سبب بتایا تو اللہ اس کے رسول سے کی اعتبار کرنا اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونا یہ بھی جنت میں آپ کے رفاقت کا ذریعہ اور سبب ہے اس حدیث کے شاہ نزون میں بیان کیا گیا ہے بہت سارے صحاب کرام سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو شریف لائے اور انہوں نے ارض کیا کہ جب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہم ہوتے ہیں جب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی محبت جب ہمارے دل کے اندر آتی ہے تو آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مفاد ہو جائے گی آپ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور اگر ہمیں جنت بھی ملے گی تو کس آپ کے ساتھ ہمارا ہمارا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کی رفاقت نہیں ہوگی تو یہ ہمیں یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے لہذا ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی دنیا کے اندر دیدار کر لیتے ہیں. جنت کے اندر کیا ہوگا تمہارے نے فرمایا تو اس موقع پر اللہ حدیث کریمہ کو نظر فرمایا اگر تم اللہ اس کے رسول کی تم اطاط کرتے ہو تو تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ ابرمین کے انعام ہوا نبیوں کے ساتھ ہوگے صدیقین کے ساتھ سودا کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگے ان لوگوں کی تمہاری نوعیت حاصل ہوگی جنت کے اندر لہذا اللہ اس کے رسول کے تعداد کرنا اتباع اور پیروی کرنا یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے پانچویں چیز یہ میرے بھائیوں کہ انسان اچھے اخلاق کا پابند ہو حسن اخلاق انسان کے پاس ہونا چاہیے اگر انسان کے پاس حصہ اخلاق ہے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کی میت اسے حاصل ہوگی اور صحیح ترمیدی سنون ترمی کی حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ فرماتے کہ اللہ کے سور صلی اللہ سے فرمایا ان نمحکم لیا وہ آخری مجر صلی عمل حاصل اخلاقہ سب سے زیادہ تم میں میرے نزدیک محبوب وہ بندہ ہے اور سب زیادہ قیامت کے دن میرے قریب رہنے والا وہ بندہ ہوگا جو تم میں سب زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا اچھے اخلاق والا کو دن قیامت کے اندر ہماری رفاقت اسے نصیب ہوگی پھر نے فرمایا تم میں سب زیادہ جن سے میں نفرت کرتا ہوں اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جو مجھ سے دور رہے گا وہ انسان ہوگا جو سرسارون ہیں اور مصدقون اور متفحقون ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کرنے والے اور بدبک کرنے والے بلا وز گفتگو کرنے والے اور فخر و غرور کرنے والے ایسے لوگ قیامت کے دن سب زیادہ مجھ سے دور ہوں گے اور ایسے لوگوں سے سب زیادہ مجھے نفرت ہے یہ ہمارے میں نے فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کو سن اخلاق کا پابند ہونا چاہیے اچھے اخلاق انسان اگر کرتا ہے تو اللہ کشور صلی اللہ علیہ وسلم کی لفافت اسے جنت کے اندر آپ کی لفاقت ملے گی اس نے اخلاق کیا ہے میرے بھائیوں نیکی اس نے اخلاق ہے لوگوں کی مدد کرنا لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا جن پر اللہ رب برامین انسان کو طاقت دی ہے اور صدقات تو خیرات کرنا افو درگزر کرنا صبر کرنا اور غصہ نہ کرنا یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں حسن اخلاق کے اندر تمام چیزیں حسن اخلاق کے اندر اس لیے انسان اگر اس نے اخلاق اس کے اندر پا جاتا ہے تو قیامت سے جنت کے اندر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفا پر نصیب ہوگی اور اس نے اخلاق بنے بھائی وہ بڑی عظیم خسرت ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی دنیا میں آنے کے بہت سارے مقصد تھے انہیں مقصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ مکاری میں اخلاق کی تکمیل کرنا آپ فرماتے ہیں کو لے اتم بیمہ مکاری میری بےشت ہی اس لیے ہوئی ہے یا میری بے شت اس لیے بھی کی گئی ہے کہ میں مکاری اخلاق کی تقویل کروں مکاری میں اخلاق انہیں اچھے اخلاق کو میں تکمیل کروں لوگوں کے سامنے عام کروں اور اس طریقے سے تمام اچھے اخلاق پر ملک کر کر کے میں لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کر دوں اس لیے بھی مجھے اللہ حکام نے دنیا کے اندر نری بنا کر کے محبوز کیا گیا محبوز کیا آپ کے زمانے میں بھی اچھے اخلاق موجود تھے لوگوں کافروں اور مشحقین کے درمیان بھی اچھے اخلاق پائے جاتے تھے اس لیے ماں نے بھی نہیں فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کو بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں بلکہ آپ نے یہ فرمایا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مطلب یہ کہ اچھے اخلاق موجود تھے لوگوں کے پاس افودرگزر اور اور صبر اور سجاعت اور بہادری مہمان نوازی اور یہ چیزیں جو مکہ کے مشرقین تھے یہ تمام اچھے اخلاق ان کے یہاں پائے جاتے تھے انہیں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر محبوس کیا گیا تو اس سے حسن اخلاق کی اہمیت کا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کس قدر حسن اخلاق کا حامل ہونا چاہیے ایک حدیث مہمان بھی فرماتے ہیں کہ اکبر ایمان اخلاق کا کامل ایمان والا ہوا جو اخلاق والا ہے کامل ایمان والا ہوا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے اور ایک حدیث محمد نے فرمایا آپ سے سوال کیا گیا کہ انسان کو کون سی چیز سب سے زیادہ جنت کے داخل کرے گی تو آپ نے فرمایا تقو اللہ تقوال الخلق اللہ تعالیٰ کا تقوا اور اچھا اخلاق پھر آپ سے پوچھا گیا کہ انسان سب سے زیادہ کس وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ الفم و فرض یعنی آدمی کی جو ہے منہ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے یعنی اپنے زبان کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرے گا اور اس طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا زبان سے شرکیا بات کرے گا اور اس طریقے سے زبان کو غیبت کے لیے چوڑخوری کے لیے اللہ اس کے رسول کی معاشیت کے لیے استعمال کرے گا لہذا زبان اور شرمگاہ کی صحیح استعمال نہ کرنے کی جیسے سے سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ اس نے اخلاق بہت بہترین عمل ہے ایک عظیم خطلت ہے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے اس نے اخلاق کے ذریعے سے روزے دار اور کام الل کرنے والے کے درجے اور مقام مرتبے کو پا لیتا ہے لہذا اگر ہمیں اللہ کے سلک رفاق کرتا جنت کے اندر تو انسان کو اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اچھے اخلاق اپنانا چاہیے سب کے ساتھ انسان اچھے اخلاق سے پیش آئے اس طریقے سے چھٹی کیجیے میرے بھائیوں کی یتیم کی کفالت کرنا اگر انسان یتیم کی کفالت کرتا ہے تو ایسے آدمی ایسا آدمی بھی قیامت کے دن ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا سالمن سعد ہیں انا وکاف غتیم فرجنہ کے مانبی نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفات کرنے والا جنت کے اندر ایسے ہوں گے وہ اشارہ ببابتی وسطہ اور ان دونوں انگلیوں سے آپ نے اشارہ کیا جسے شہادت کی انگلی اور درمیان انگلی دونوں ساتھ میں ہیں اس طریقے سے قیامت کے دن وہ آدمی میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کی کفات کرنے والا ہوگا ساتویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر آدمی کے اللہ نے بہنیں دی ہیں بیٹیاں دی ہیں ان بہنوں اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے ان کی تعلیم کرتا ہے اور اس طریقے سے صبر کرتا ہے تو ایسے آدمی کو بھی قیامت کے دن اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی ہفتے فرماتے ہیں منقان اختان اور ابنطان جن کے پاس دو بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں تو آسما ہیما ما شاوتا اور اس نے ان دونوں کے ساتھ اس نے سلوک سے کام لیا کن تو انا وجن کہا کہ میں اور وہ دونوں جنت کے اندر ایسے ہوں گے پھر آپ نے اپنی کو جوڑ دیا دو انگلوں کو آپ نے جوڑ دیا کہا جیسے دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ میں ہیں اس طریقے سے قیامت کے دن ہمارے ساتھ بندہ ہوگا جو جو اپنی بہن کی اور اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے صبر کرتا ہے اور دین کی تعلیم دیتا ہے اور ان کی کفالت کرتا ہے ان کی رعایت کرتا ہے اور اس طریقے ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے ایسا بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسے حاصل ہوگی آٹھویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان سچ بولے امانت داری سے کام لے سچائی امانت داری یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کس سے بھی قیامت کن اللہ کسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی ہمارے بھی نے فرمایا تاجر الصد المین مان نبی این وہ یہ ترویدی کے حدیث آپ نے فرمایا کہ سچا تاجر امانت دار تاجر وہ کن کے ساتھ ہوگا نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا اور سودا کے ساتھ ہوگا لہذا تاجر کو آپ نے کیوں مثال کے طور بیان کیا کیونکہ تاجر عام طور سے جھوٹ بول کر کے یا جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مال کو بیچتا ہے اور اس طریقے سے جو مال کی خوبیاں نہیں ہیں ان کی خوبیوں کو جھوٹی خوبیاں بیان کرتا ہے اس لیے ہمارے دکھایا جو سچا تاجر ہے امانتدار ہے ایسے آدمی کو اللہ الرامیم قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدیقین اور سودا کے ساتھ اٹھائے گا یہ وہ امال ہے میرے بھائیوں جن امال کو کرنے کے بعد ایک بندے کو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن جنت کے دن رفاقت نصیب ہوتی ہے اور ان امال کے لیے میرے بھائیوں اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو اور اللہ کے سر کی سچی محبت ہو کیونکہ ان تمام امال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کے عقیدے پر ہے اس کا مطلب ہر کسی سمجھنا کہ اگر کوئی آدمی عتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے توحید نہیں ہے وہ شرک اور کمر کرنے والا ہے اسے بھی اللہ کے سر کی رفاقت نصیب ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا تو کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے،, پر ہے توحید پر ہے توحید خالص پر ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے خوشخبری کا ذریعہ ہیں اور نہ ہر کے دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدام آدمی جس کے پاس ایمان نہ ہو یہ ایک آدمی حافظ قرآن بھی ہو قاری قرآن بھی ہو معد بھی ہو اور مبثر بھی ہو اور اس طریقے سے سب کچھ کرنے والا ہو لیکن اگر اس کے عمل کے اندر شرک ہے اور کب ہے تو ایسے آدمی کو قیامت کے دن اللہ کے کی لفاقت نصیب نہیں ہوگی آج کتنے ایسے میرے بھائی کتنے ایسے حفاد ہیں کتنے ایسے قرا ولا ما ہیں جا کر اپنی پریشانیوں کو مزاروں پر دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے غیر اللہ کے نام پر سجدے کرتے ہیں یا سجدے کرواتے ہیں وہ حافظ قران بھی ہیں اور اس طریقے سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے زکاتیں بھی دیتے ہیں لیکن میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو کہ ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے عقیدہ بنیاد ہے توحید بنیاد ہے اس کے بغیر ہی میرے بھائیوں کسی انسان کو جنت میں سکتی ہے بغیر بغیر پرم کے اپ کو کہیں نظر نہیں ائے بغیر جل کے آپ کو درخت نظر نہیں آئے گی بغیر سر کے انسان نظر نہیں آتا ہے لہذا یہ جو عقیدہ ہے ان کی حیثیت بنیاد کی ہے پلر کی ہے اور انسان کے جسم میں سر کی ہے اور اس طریقے سے درخت کے لیے جڑ کی ہے ایک درخت کا وجود ہو سکتا ہے جڑ اگر ہے لیکن بغیر ڈالیوں کے جل بغیر جادیوں کے بھی آپ کو درخت نظر آ سکتا ہے اور اس طریقے سے میرے بھائیوں بغیر اور پلرس آپ کو نظر آ سکتے ہیں بغیر چھت کے لیکن آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ آپ کو چھت نظر آ جائے اور اس کے فلرس نہ اس کی بنیاد نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے توحید کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت ان چیزوں کی ہے میرے بھائیوں لہذا یہ بنیاد ہے عقیدے توحید اس کے بعد ہی انسان کو دنیا جنت کے اندر اللہ کے سر صلی کے ساتھ نصیب ہوگی اللہ کا رسدا ہے کہ اللہ ہر براہین ہمیں انعامات پر کو کرنے کی توفیق نائز بنائے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ کی رفا کا نصیب صدیقین کی شدہ کی اچھے لوگوں کی نمعیت نصیب فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ البرامین ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور جب تعارفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور اللہ البرام الفاظ کے بعد قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنفردوس کے جگہ نصیب فرمائن بارک اللہ علیہ فرقی الکریم